ولادت با سعادت سرور عالم سید ولد آدم محمد مصطفیٰ احمد مجتبہ صلی اللہ علیہ وعلیٰ آلہ وصحبہ و صحبی وبارک وسلم و شرف وکرم فیل کے پچاس یا پچپن روز کے بعد بطاریخ بارہ ربیع الاول یوم دوشمبہ مطابق ماہ اپریل پانچ سو ستر عیسوی مکہ مکرمہ میں صبح صادق کے وقت ابو طالب کے مقام میں پیدا ہوئے عثمان ابن ابل العاص رضی اللہ عنہ کی والدہ فاطمہ بنتے عبداللہ فرماتی ہیں کہ میں آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے وقت حضرت آمنہ کے پاس موجود تھی تو اس وقت یہ دیکھا کہ تمام گھر نور سے بھر گیا اور دیکھا کہ آسمان کے ستارے جھکے آتے تھے یہاں تک کہ مجھ کو یہ گمان ہوا کہ یہ ستارے مجھ پر آ گریں گے احباز ابن ساریہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے ولادت باسعادت کے وقت ایک نور دیکھا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے اور ایک روایت میں ہے کہ بسرہ کے محل روشن ہو گئے کعب احبار سے منقول ہے کہ کتب سابقہ میں نبی کرم علیہ صلاط و کی یہ شان ذکر کی گئی ہے محمد رسول اللہ مئلدہ بھی مکہ و مہاجر ہو بشام ترجمہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول کی ولادت مکہ میں ہوگی اور ہجرت مدینہ میں ہوگی اور ان کی حکومت اور سلطنت شام میں ہوگی یعنی مکہ سے لے کر شام تک تمام علاقہ آپ ہی کی زندگی میں اسلام کے زیر نگین آ جائے گا چنانچہ شام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی زندگی میں فتح ہوا عجب نہیں اسی وجہ سے ولادت باسعادت کے وقت شام کے محل دکھلائے گئے ہوں اور بسرا جو ملک شام کا ایک شہر ہے وہ خاص طور پر اس لیے دکھلایا گیا کہ علاقہ شام میں سب سے پہلے بسرا ہی میں نور نبوت اور نور ہدایت پہنچا ہے اور ممالک شام میں سب سے پہلے بسرا ہی فتح ہوا اور عجب نہیں کہ شام کے محل اس لیے بھی دکھلائے گئے ہوں کہ من جملہ چالیس کے تیس ابدال جو تیس کے تیس قدم ابراہیمی پر ہیں ان کا مرکز اور مستقر شام ہی ہے اس لیے بنسبت دوسرے ممالک کے ملک شام خاص طور پر انوار و برکات کا مادن اور منبع ہے اس لیے بلادت باصادت کے وقت شام کے محل دکھلانے میں اس طرف اشارہ تھا کہ یہ ملک نور نبوت کا خاص طور پر تجلی گاہ ہوگا اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اول مکہ مکرمہ سے شام یعنی مسجد اقصیٰ تک سیر کرائی گئی اور پھر شام سے آسمانوں کی سیر کرائی گئی کما قال تعلیٰ جی بارکنا حوله پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندہ کو مسجد حرام سے مسجد اقسا تک سیر کرائی کہ جس کے گرد ہم نے برکتیں بچھا دی ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ملک شام میں جو مسجد اقصی کے ارد گرد واقع ہے اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص برکتوں کو وہاں بچھا دیا ہے اور حضرت ابراہیم علیہ السلاطو و تسلیم نے جب عراق سے ہجرت فرمائی تو شام ہی کی طرف فرمائی اور قیامت کے قریب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا آسمان سے نزول بھی شام ہی میں جامع دمش کے منارہ شرقیہ پر ہوگا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قیامت کے قریب شام کی طرف ہجرت کی ترغیب دی ہے یعقوب بن سفیان بے اسناد حسن حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے راوی ہیں کہ مکہ میں بغرضِ تجارت ایک یہودی رہتا تھا جس شب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے تو مجلس میں قریش سے یہ دریافت کیا کہ کیا اس شب میں تم میں کوئی لڑکا پیدا ہوا ہے قریش نے کہا ہم کو معلوم نہیں یہودی نے کہا کہ اچھا ذرا تحقیق تو کر کے آؤ آج کی شب میں اس امت کا نبی پیدا ہوا ہے اس کے دونوں شانوں کے درمیان ایک علامت ہے یعنی مہر نبوت وہ دو رات تک دودھ نہ پیے گا اس لیے کہ ایک جنی نے اس کے منہ پر اگلی رکھ دی ہے لوگ فوراً اس مجلس سے اٹھے اور اس کی تحقیق کی معلوم ہوا کہ عبداللہ ابن و عبد المطلب کے لڑکا پیدا ہوا ہے یہودی نے کہا مجھ کو بھی چل کر دکھلاؤ یہودی نے جب شانوں کے درمیان کی علامت مہر نبوت کو دیکھا تو بہوش ہو کر گر پڑا جب ہوش آیا تو یہ کہا کہ نبوت بنی اسرائیل سے چلی گئی ہے قریش اللہ یہ مولود تم پر ایک ایسا حملہ کرے گا جس کی خبر مشرق سے لے کر مغرب تک پھیل جائے گی اس حملے سے غزوہ فتح مکہ مراد ہے ایوان کسرا کے چودہ کنگروں کا گرنا اور نہر ساوا کا خشک ہو جانا اسی شب میں یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایوان کسرا میں زلزلہ آیا جس سے محل کے چودہ کنگرے گر گئے اور فارس کا آتش قدہ جو ہزار سال سے مسلسل روشن تھا وہ بجھ گیا اور دریائے ساوا خشک ہو گیا جب صبح ہوئی تو کسرا نہایت پریشان تھا شاہانہ وقار اس کے اظہار سے مانے ہو رہا تھا بالآخر وزراء اور ارکان دولت کو جمع کر کے دربار منعقد کیا اسنائے دربار ہی میں یہ خبر پہنچی کہ فارس کا آتش قدہ بجھ گیا ہے کسرا کی پریشانی میں اور اضافہ ہو گیا ادھر سے موبزان نے کھڑے ہو کر کہا کہ اس شب میں نے یہ خواب دیکھا ہے کہ سخت اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دریائے دجرا سے پار ہو کر تمام ممالک میں پھیل گئے کسرا نے موبزان سے پوچھا کہ اس خواب کی کیا تعبیر ہے موبزان نے کہا کہ شاید عرب کی طرف سے کوئی عظیم الشان حادثہ پیش آئے گا کسرا نے توثیق اور اطمینان کی غرض سے نومان ابن منظر کے نام ایک فرمان جاری کیا کہ کسی بڑے عالم کو میرے پاس بھیجو جو میرے سوالات کا جواب دے سکے نومان ابن المنظر نے ایک جہاندیدہ عالم عبد المسیح غسانی کو روانہ کر دیا عبد المسیح جب حاضر دربار ہوا تو بادشاہ نے کہا کہ میں جس چیز کو تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا تم کو اس کا علم ہے عبد المسیح نے کہا کہ آپ بیان فرمائیں اگر مجھ کو علم ہوگا تو بتلا دوں گا ورنہ کسی جاننے والے کی طرف رہنمائی کروں گا بادشاہ نے تمام واقعہ بیان کیا عبد المسیح نے کہا کہ غالباً اس کی تحقیق میرے ماموں ستیح سے ہو سکے گی جو آج کل شام میں رہتے ہیں کسرا نے عبد المسیح کو حکم دیا کہ تم خود اپنے ماموں سے اس کی تحقیق کر کے آؤ عبد المسیح اپنے مامو ستیح کے پاس پہنچا تو ستیح اس وقت نزا کی حالت میں تھا مگر ہوش ابھی باقی تھے عبد المسیح نے سلام کیا اور تمام واقعہ بیان کیا اور کچھ اشعار پڑھے ستیح نے جب عبدالمسیح کو اشعار پڑھتے سنا تو عبد المسیح کی طرف متوجہ ہوا اور یہ کہا کہ عبد المسیح تیز اونٹ پر سوار ہو کر ستیح کے پاس پہنچا جبکہ وہ مرنے کے قریب ہے تجھ کو بنی ساسان کے بادشاہ نے محل کے زلزلہ اور آتشکتا کے بجھ جانے اور موبزان کے خواب کی وجہ سے بھیجا ہے کہ سخت اور قوی اونٹ عربی گھوڑوں کو کھینچے لے جا رہے ہیں اور دجلہ سے پار ہو کر تمام بلاد میں پھیل گئے ہیں اے عبدالمسیح خوب سن لے جب کلام الہی کی تلاوت کثرت سے ہونے لگے اور صاحب آسا ظاہر ہو اور وادی سماوہ روا ہو جائے اور دریائے ساوا خشک ہو جائے اور فارس کی آگ بجھ جائے تو ستیح کے لیے شام شام نہ رہے گا بنی ساسان کے چند مرد اور چند عورتیں بقدر کنگروں کے بادشاہت کریں گے اور جو شے آنے والی ہے وہ گویا کہ آ ہی گئی یہ کہتے ہی ستیح مر گیا عبد المسیح واپس آیا اور کسرا سے یہ تمام ماجرہ بیان کیا کسرا نے سن کر یہ کہا کہ چودہ سلطنتوں کے گزرنے کے لیے ایک زمانہ چاہیے مگر زمانے کو گزرتے کیا دیر لگتی ہے دس سلطنتیں تو چار ہی سال میں ختم ہو گئیں اور باقی چار حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت تک ختم ہوئیں حضرت عباس فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختون اور ناقبریدہ پیدا ہوئے عبد المطلب کو یہ دیکھ کر تعجب ہوا اور یہ کہا کہ البتہ میرے اس بیٹے کی بڑی شان ہوگی چنانچہ ہوئی اسحاق ابن عبداللہ اللہ حضرت آمنہ سے راوی ہیں کہ نبی کریم علیہ السلات وسلام جب پیدا ہوئے تو نہایت نظیف تھے اور پاک صاف تھے جسم اتہر پر کسی قسم کی آلائش اور گندگی نہ تھی